اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ کام رکینے والے کے حضور اور بے شک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا